بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وطن واپس آنے کے بعد ان کی چالیس دن تک جو دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہے کیا ایسی کوئی حدیث ایسی کوئی حدیث تو ہماری نظروں سے نہیں گزری کہ اس کے چالیس دن تک کی نماز قبول ہوتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ حرم شریف میں دعا قبول ہوتی ہے پہلی نظر جب کعبے پہ پڑ جائے تو دعا قبول ہوتی ہے زمزم شریف جب پئیں تو بھی دعا قبول ہوتی ہے جتنی وادیاں جیسے حج کرے عرفات میں مزدلفہ میں مینا میں دعا قبول ہوتی ہے اور سب سے بڑے دعا قبول ہونے کا مرکز جامعہ نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار